امام کو رکو میں پائیں تو جماعت میں کس طرح شرکت کریں کھڑے کھڑے تقریر تحریمہ کہہ لیں ہاتھ باندھنے کی حاجت نہیں نماز میں صرف وہی ہاتھ باندھا جاتا ہے جہاں کچھ پڑھنا ہو لہذا اب دوسری تکمیر کہتے ہوئے رقو میں جائیں نماز کے تفصیل احکام سیکھنے کے لیے رسائل تاریہ حساءول کا مطالعہ فرمائیں